مبحث کی، صلح بولی، دور رسول اللہ ذکر کی، تحلیق تفصیل محلق رس، موصول رسول موصول شہاد مسنط رسم دن تکار آخر مقرر رواد ہاں ذکر کے اتیش آسار صحابوں ذکر کے ادریاویا ما مسلم موافر بخاری سے بٹو رواد کیسی وعدہ جنزونا شہادات جمر شہادت شہادت اس لغت پلحاؤس بہمانات اخبار یہ دعوت ہے و شہادت تو اقرار مدارک خانبان لکلی اخبار شہادت اخبار احمد نے لکھ کو کہا شہادت اس بات حق لیلغیر علی الغیر اس بات حقین لیلغیر علی الغیر دعوی اس بات حقین علی الغیر لنفسی اقرار اس بات حقین علی نفسی لیلغیر کیا لیکن اپرک اندعا فروب شرز شعادت اور دعویوں دکھرار ضمین با معلومہ بیندہ مقابل رس طرح ذکر کری الیمین علی مدعا لیه یعنی مقابل رس ہاضر قرارداد فدی کہ جب میں اپ کو باہر سے بیانم کی اضاف مضایب آئیں آیات ال ذکر کو ماضی کے دعابہ مشترک صرف یہ کتاب الشالت آیات ال جذب ان سے کتاب اپنا ایتین میں پاؤں مدد کا کافی لیے ذریعے عادی بار کر واسطہ کتاب الرح کے لاغر رسرواد راجی دعاشات سے کم روات راجی یہ ان ذرہ سملا روانہ کتاب الرح کے درمیان مجھے قراد اسی کہ یہ ذوی اتفاقات سے اطمینان دی تضمین تنے دے مناصب رہات ہو رہا اللہ حزندار چیزے عمر دی انصافارم دراضادی کردی مستار تنظیب بہنے بھی تردیب کی انہیں تو یہ سجید چادرہہ ہے وہی پہ توسیک اور توسیک کی دالہ ہے تو وہاں کافی حاصل داری ہے اب تعدیر کی نبیت سے حصول لدنسکیرہ دی لانانم اللہ خیرا یا معنم تل لا خیرا آخرہ ذکر کے دیگر اندام اختصرہ یا صرف تفسرہ رواند ویادتا کنا آجاہ شکنہ دلہ ویادتا کنا آجاہ جاند اللہ ویادتا کنا یونزا خواب ویادتا کنا یونزا خواب ویادتا کنا نشاء بناء خرم ورورا نفس محبوز کا محبول وم اللہ خیر فقال <متحدث> اني لا تجنيها هي ادامت جمليده تكينه لي ما من حشبي بنزم لا و بهم غير ان تيفهم بهن من قرال كتابا من ذاك الجمليد من ان حديث الرسول كان في سلام ما يجعل معذورا في الحكومه هي رنين تو کہ جماع حضور کے ماضرا کچھوبات یہ سڑی قدر صدا اور قوم جماع ماضل <سؤال> گنی یامن یا ذلنی یودے چہ پیش کی حضور کو باراد کی سند سوجہ شتا پنے خبر ہوا سیلکم جب کیے کرے دریم می یادلنی میجن سرنی حاضر کا منا ناصر میاد میجن سرنی ما کو جماکن داد کی کو مظافت نظر سڑی کی جماع تاخیر برابر ان اعزاء پہ علی من اهل بابست مداحت مختوی نے تھا لیکن پٹاخ منتخبی کی شاہ ماتا دے جدید مزدور یا مدعی ظالم کی پٹرا کئی ظاہرہ میں کئی اوہات پر او عاجز و کہتا تھا دیروان انبیہ دا داوس کے پرامکبر نے انہیں یہ دبا گا۔ علاوہ جو ہے عاقل <سؤال> و ظالم۔ وہ احناب دی کے چاروں طرف مقدمی مکبر نہ دے۔ داو بکر داو بکر نور انہوں نے۔ ادھرے پاس دے۔ لا تجسسوا۔ شاریم نے کہی لجی تاس ورچاؤں لا تجسسوا۔ دا حدیث کی رانی جی چاچا تو خبروں کو ان دفعتا وہ امانت ہے۔ وہ امانت ہے۔ تاکہ حدیث سببہ وہ اڑا اور پیشے اونا قلعید اتا پہ گونکے اندھی تجسس نا شاری منا کڑی دا, دا تجسس اندھی و جنال شادت فاسک شپے دے کہ شادت فاسک نہ دے وہ اجاز وارن فریز خال و قدار کوئی پہندہ پسرت کی دار گئی کالبکہ وہ نشید و کازیب فاجر سے نکرہ چمتہ دے دروجین بھی فاجر ہی خال شاہدی و ابن سرین و و قدار دا اصلا شاہدتنا برا مدینے سے کہ میں کارن سے ہے کہ شاید دے شہاب حضرت نے شریف یہ سڑی ذم دالے خبر ہوا وردا تا کا اِتہاب کرے کنے کنے ہم شہادت جائز دے اِتہاب ظلم پہ دے کے چاہے کہ اس میں رحمت ال الی کر یہ شہادت الشمد ہے یہ شہادت بت سامولے شہادت بسمہ ندا دے جائز اِتہاب ظلم تو شریف حکم شے وق ses کرنے والگ ثلاثی کی بھی weigh holguoreح buy Av 对 thee جلس gene derekن و سوت مشonte بفلق نوخ رسولتا زاحت تکرادا کا دعوی ہے بغیرہ دعوی کہنا شہادت زاحت زاحت کرنے والگ hvad یعنی نظر لکھر آپ کو شہادت بنسوسب آہا ہا ہے شہادت بنسوسب آہ nuestras performer ف plえて بھی نے بتائید ہوتدلے we نے اسحاض کے داراناخر کرنے والم жест مد Kont 않았ے والد اور ان لی کے مقامات کلام دو مد علیہ دا کافیگی کی بشاعت کی مصدر دار ارشاد جنہ نے کہا لا اسن یقولو لم یشذونی الا شین دینی کو اپنے معذرمے نے طلب دشات نہیں کرے یہ کو اپنے دماغرا پس شبانی وراں سمے تو قضا و قضا سے ما ودیلہ خبرنے بارے بارے کو ایکو زیادہ تناب یمانہ پر تنہ پر تنہ تنہ دار ہمارا یابون طلب محطہ ذکر کی دیمی سیاد سلسل کشمیر احمد میں ذکر کی جماعی بطاری توسیق کی اگر امور چید باب دو دیانت نائی اگر امور بینائی داخی او دو امور دا قضا درمین کے فرنکی اگر امور بینو نائی دا, دو دو دا نو نو نو دو باب دا دیانت نائی دا باب دا قضا نائی مصر اختلافی فبارہ دا قضا کی دا دیم او مرلہ رشد احمد وہی ذکر کی جرد دا کہ اے نبیل اسلام خابر ہی کی رسمائی یوم بہت خیال بھی انہیں اذاگر شرط میلے سلام شروع نبی علیہ السلام میں تقیزان بچکا او کاوا سٹو کو تجربانی بنا بنا بدل وہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتقو نبی علیہ السلام کو پڑھوانی معنی دار ترتقو کو پڑھمانے فقابل اس جواب رضیم میں فقابل سرا فقابل رضیم میں سیاست جواب رضیم میں سیادت اسے کمال ہے زبان سوی مکہ در زرو سنا وے راہ میں مکہ در زرو میں سیادت نبی علیہ السلام کا با صابر کی چدو با کی گڑائے رما رما زما اکرائے محمد تو نے کی گون گنے کا ولی دم سیاد ابن ام سیاد نبی علیہ السلام لاوازان بچاؤ ذری ذردی ام سیاد نہ خلق نبی علیہ السلام لے دو بتانے کا تجربہ ہے کہا تھا وقو وقال لم سیاد ایسا محمد دادا نبی علیہ السلام فضرا سیاد اصلی چھیل داغن منیش تو قال رسول اللہ صلی اللہ تراکت ہو بیان ہے کہ بےر بین حرات روئے یا زنانہ دل امام نے کہا زنانہ زنان اور انہوں نے وانا اجد طالبات نے تھغال کر علی احمد السلام پاپا نے تجھ کو کہا زنانہ تو ربا ہے فلجی زاقد بعد دواتہ مسلہ اس وجہ بنی کہ نہ زنانہ دی مراد اضافت کے بعد دواتہ کرے زنانہ تو تو فرمایا کہ این درپا شکایت کو گزو اندر پا ف نکاح کی تلاک تمادہ تلا اوید تن تنہ تمادہ غلیظ ان ان قطان کا ہی بالطلاق الثلاثہ بابۃ تامقدن جن کا جمع پر شدت ترا طلاق الثلاثہ جی پس عبد الرحمان الذبیر ما درس کا وقف ہے نما مومن سو حافظہ سو ان عینیں دے یذابترا پرشاد چوندی نے دے جمع حاجت شکر تو دے فقام اوردیان اورج شکایت مسجد دارے دی ارادے کے جواب پر شیخ قنساون صاحب قطر باطلہ ا دیو جنا پو مقلدہ کی دخول شرط ہے تحلیل دوبارہ نے کہا اگر جو نہ دوبارہ تحلیل بغیر دخول نراضی لا نشہ واپس کے دے یافت نہ راج واپس نشہ واپس کے ہاتھ تا ذو کی اور سیل دحو جو جی تو سگی دعوی کہ میں گوٹہ ہو تو کہ ستا گ میں گوٹہ ہے کیناں کی کی نہ دخول نہ بیکیل ذاتہ تصغیر پر یہ دلارت تھی بیکیل ذات شی کے لیے دخول شرط ہے اور بکر جالس علیہ نہو نہ یاضو انتظاری کاچنے یہ تیجازو شیوہ کنا علاج تو شیوہ کا بقال بقال سماس رہے ابکر علاۃ المراہی تاوغل دیتے خدی تا ما تجرو پا کے کلام بارے داجر کے باغ میں کلام کہہبانی وج الاستلام لا کہ نفس سے سماعت رہے رزو کو پا لے مانو کہ انس سماعت کا بھی کہ پہلے نبی صلی اللہ کو منگو ذا فرض تو کلام بارے اورب تو قال میں کہہبانی بند سماعت سے جائز محل ذا حضاری تا و رد کلامی رد رت کلا اذہ شاهدہ شاہد و نفس اقبار طے دے مکان انہاں کو ماناد نفس اقبار دا اذہ شاهدہ شاہد و مشہودن اتے او جیڑا روایت نفس اقبار غاوی دی ان دا دو اگون تن گبا بے چھ مانے فقارا کرون مارن مذالک نور چھ منصف تن ستن فقارا کرونا مال من شاہدا حکمو فیصلہ کیوں قون شاہدین بانی یجا کہ کسان چھ مالم نا دعوی موجد الاسبات حاصلدار جزا قدر مثبت او نافی خوبصورت نہ سلسلہ آدم علیہ السلام نبی تھا کہ القولہ صاحب نے ترجیح اور گوریش مفسر دار قال ہمیں اجنہ ابن فرحان میں سال پیش کی قال ہمیں ہاذا کا ماقالہ دام صلا جزنی مصبتین و ذنفی عالم کہ ظفشان اللہ حبیبہ ہم سے کی ترجیح اور گینداد قسم کہ ماں بین نہ اس بات کی ترجیح شمار ہوا ہے شذاب ترجیح اور کی ترجیح ہوا اگر ثبوت رین اور بلا تماروک علیہ السلام صلاۃ کعبہ کے پاس جب رسنا پر کاعبہ چمن کرے وقال فضل میصلی ابوذر عبد شری راوی عبد الله بن اباص یہ روایت کریں کہ امام بخاری راوی رضی اللہ عنہ پھر عبد الله بن اباص سے ان کا سن کی کتاب ہے کتاب المساجد اللہ کے بیراز نے تم دے اور عبد الله بن اباص الغو کبر کالات انہی بخبار میں کہ خدا نے قاعدے مکار بن گئے من ذکر کی خبر اور کا ہم کام لوگ بشاعت انہی بخبار دغمانی اللہ چاہا ثبوت ہیں چ ہیں تم نے کچھ تھے دماغوں طرف اثبات راگے ان نے اپنا اپنا اپنا پر رحم دو قصان کو ایو کہ فلاں نے فلاں نے نسبر اور جان لیانی اور اس ہدا میں حجاب اور منافل اکبرن ابن جدیری حسن قرن حاصل الذتباب کریں اور مسئلہ ذکر شدہ مکہ بار بار اور علوانند dalalana murjaah is baat ki qadar na arzaq aur us pe seeke nafe ka ma'lum hai nabi sallallahu alaihi wasallam ne dalail khabar le tarjeha unka aur unko log ka faana bhi maan le ya mudbal ya jo bara bina masalata hai pata hai ke ma'loodira la jis baat ka arzah to ab agle jama'at ma pata tumhe nabi sallallahu alaihi wasallam ne arzah to jis baat تا ساغلہ فلاں مکہ دا معلوم دا نذر میں تو ذا جو آیات جامعہ وقت نی بہادر بھی مرتکب قبائل نے ہے کی باجی کے باجرہ باجی کی نا زامر مروط پالانی ذات مولانا کی وہ اللہ تعالی وہ بیاتنا لاکم نا دینا فرنا شر انزلنا بن نکرنا و نزلنا وตะ کا تو کے حال کی سے کہ باہر عمل کی تو باجی امور غریب کو کہن ظالما حظ و حسرا و زمانہ نبی نے مقصد یا جزاء دم ثنا کا نہ کامل کہ بذامر لو فی بن کے صالح ہونا امناهم ہم ہو. بی امین ذلیل غیب کے قبلو امناهم ہم بی امین ذلیل غیب کے قبلو حاصل تھا اور قالوا الذن من دیکھو ونے سیرنا من سرایته اور شرمکم کو اندر مبالوں تھا باتیں دا ہے اللہ محاسبہ بھی سری اللہ ذات تو کی باتیں دا ہے کہ تو ہوا ہم بی امین لگا ان غیب میں معلوم کی دعو کی باب تاد تعیم یودے کے دری حاصل تعدیم